دوسرا نقطہ ہے میرے بھائیو تسخیر الید العاملہ الاسلامیہ لخدمتی صناعات العادہ دشمنوں کی مصنوعات اور ان کے کارخانوں کو چلانے کے لیے مسلمان ہاتھوں کو مسخر کرنا یعنی جو مسلمان مزدور ہیں ان کو دشمنوں کی کمپنیاں اور دشمنوں کے کارخانے چلانے کے لیے مسخر کرنا تنخواہ ان کو دی جاتی ہے اور وہ دشمنوں کے کارخانوں کو چلاتے ہیں یہ بوکھا رکھنے کی سیاست اور مختلف قسم کی اقتصادی اور تجارتی پابندیوں کی سیاست اور ہمارے ملکوں میں موجود ظالم حکومتوں کی سیاست ان سب سیاستوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے ممالک سے لاکھوں کی تعداد میں مزدور ہجرت کرتے ہیں اور کروڑوں کے حساب سے مزدور ہجرت کرتے ہیں مغربی ممالک کی طرف اور لاکھوں کے اعتبار سے دینی علماء دنیاوی علماء سائنسدان انجینئر ڈاکٹر اور مختلف قسم کی ڈگریوں والے لوگ مغربی ممالک اور خاص کر یورپ اور امریکہ کی طرف اڑ جاتے ہیں اور ان کے اور ان کے جو نچلے درجے کی سناتے ہیں ان کو وہ بہت تھوڑی سی تنخواہ کے بدلے میں مضبوط کر رہے ہوتے ہیں نچلے درجے کے جو کام ہوتے ہیں ہسپتال ہو گیا ٹیکسٹائل ملز وغیرہ ہو گئے شوگر ملز وغیرہ ہو گئے کہ جس کو جس کی ٹیکنالوجی کے جان لینے سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہے نہ جاننے سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہے ہاں ان کے اندر جو اہم راز ہیں ان کو تو چھپاتے ہیں مثال کے طور پر بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج یہاں نہیں ہے اور ان کے ہاں ہے لیکن جو ڈاکٹرز وہاں پر ان بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو یہاں نہیں لا سکتے نہیں کر سکتے تو گویا کہ ہمارے ممالک کا جو ٹیلنٹ ہے جو صلاحیتیں ہیں یہ مغرب کی طرف خصوصی طور پر یورپ اور امریکہ کی طرف اڑ رہا ہے اس کے لئے بہت زیادہ دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ میرے بھائیو یہ جو مغربی سرمایہ دار ممالک ہیں کیپٹلزم کے جو تابع ہیں تقریباً سب کے سب خاص کر کے یورپی ممالک انہوں نے مسلمان ممالک میں عام سادہ سادہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بنانے کے لیے اور درمیانے درجے کی جو صنعت ہے اس کے لئے کارخانے مسلمان ممالک میں کھولے ہوئے ہیں خاص طور پر غذا خوراک پوشاک لباس اور وہ اشیاء جو کہ استعمال کرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں کھانے پینے کی چیز استعمال کرے ختم ہو گئے نا مواد استحلاقیہ کہتے ہیں اس کو عربی میں یعنی وہ, وہ مواد جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں کپڑے ہو گئے چپل ہو گئے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے لیے وہ ایک کام کرتے ہیں ہمارے ممالک میں کمپنی تو کھول لی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستانی مارکا اس پر لگا ہوگا یا بنگلہ دیش کا مارکا لگا ہوگا یا ہندوستان کا بھارت کا مارکا لگا ہوگا مارکا اپنا ہی ہوگا وہ اپنے مارکوں کو وہاں جو مشہور انٹرنیشنل جو مارکیں ہیں ٹریڈ مارکس نشانات جو ہیں علامتیں ہیں ان کو لگائیں گے اور پھر تجارت کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ کماتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے مسلمان ممالک کے اندر جو مزدور ہیں یہ بہت سستے داموں میں ملتے ہیں ان کو اپنے ممالک کے فیکٹریوں میں یا سرکاری ملوں میں نوکری نہیں ملتی تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اداروں میں ان کو نوکری مل جاتی ہے سو ڈالر کا مزدور جو ہے سو روپے میں مل جاتا ہے مجبور ہے وہ اور ادھر سے ادھر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ہی ملک کے اندر وہ موجود ہے ٹشو پیپر کا کارخانہ لگا ہوا ہے اور یہ بےچارا آتا ہے ہر روز کام کرتا ہے استعمال تیار تو یہ ٹشو پیپر پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر مارکا جو ہے امریکہ کا لگا ہوا ہے تو مزے کے مزے ہیں نا مزدور کو جو مزدوری دی جا رہی ہے وہ بھی بہت کم ہے لیکن جو مصنوعات ان کے کارخانوں سے تیار ہو کر آ رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر امریکہ کا مہر لگا ہوا ہے اس لیے بہت مہنگے داووں میں فروخت ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر ملک بیرون ممالک سے آئی ہوئی چیز استعمال کر رہا ہوں میں حالانکہ وہ اس کے اپنے محلے میں تیار ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس سلسلے میں ایک قاعدہ اور ایک قانون یہ مغربی ممالک کبھی بھی نہیں بولتے بے ان لَا تکو نہ تلک صنعت مُسْتَوَى مستوت کہ جو بھی کارخانے لگائے جا رہے ہیں اس میں کوئی بھی کارخانہ ٹیکنالوجی کا نہ ہو حتی لا تل کل البلاد من الخبرات اس تاکہ وہ ممالک ان تجربات سے کہیں فائدہ نہ اٹھا لے یعنی وہ آپ کے ملک میں اگر گاڑی کا کارخانہ لگاتے ہیں تو ہمارے ممالک کے جو مزدور ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ٹیکنالوجی کے ڈیپارٹمنٹ میں کام نہیں کرتے وہ. وہ کام صرف ٹائروں کے شعبے میں کرتے ہیں وہ کام صرف ویلڈنگ کے شعبے میں کر رہے ہوتے ہیں ہاں وہ کام صرف لوہوں کو پگلانے اور لوہوں کو لانے لے جانے اس میں کرتے ہیں لیکن انجن کا جو کام ہے اس میں ان کا کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے انجن کے پرزے وغیرہ جوڑنے میں ان کو استعمال کیا جاتا ہوگا لیکن ٹیکنالوجی میں انہی کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ, یہ بات کبھی بھی وہ نہیں بولتے ٹیکنالوجی کا جو مسئلہ ہے وہ کبھی بھی کہیں ان کے ہاتھ نہ لگ جائے میرے دوستو یہ مسلمان ممالک کے جو مزدور ہیں یہ اگر صرف کارخانوں میں کام کرتے تو ہم کہتے کہ یہ بہت بڑی مجبوری ہے لیکن بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے یہ جو مسلمان مزدور ہیں جو کہ تقریباً فری ہیں یہ فری ہے نا سو ڈالر کا مزدور آپ کو سو روپے میں یا مل رہا ہے اس میں تو کوئی خرچہ کا نہیں تقریباً مفت ہے یہ مغربی ممالک مسلمان ممالک کے مزدوروں کو اپنے کارخانوں میں فیکٹریوں میں استعمال کرتے رہے اور کر رہے ہیں آج بھی خصوصی طور پر تیسری دنیا کے ممالک اور غیر مسیحی ممالک جو کہ نصرانی نہیں ہے ان مزدوروں کے سلسلے میں ایک نیا کام اس وقت شروع ہوا جب پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں عالمی جنگ میں یہ مزدور داخل ہوئے مزدوروں کو انہوں نے اپنی جنگوں میں استعمال کرنا شروع کیا یہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ انڈین رائل آرمی ہے برطانوی جو انگریز آئے تھے جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کی فوج ہے یہ آج بھی انہی کے قانون کے مطابق چلتی ہے یہ مزدور ہیں اور ان مزدوروں کو یہ اپنی جنگوں میں استعمال کر رہے ہیں اس وقت بھی کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں بنگلہ دیش نیپال سری لنکا یہ جو غریب غریب ممالک ہیں ان کے فوجی جو ہیں ان کے مقاصد میں استعمال ہوتے ہیں استاذ یہاں پر بطور مثال یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ شمالی افریقہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کے اندر جو فوج استعمال ہوئی ہے وہ اکثر عرب ممالک کی ہے یا مسلمان ممالک کی ہے آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں یہ پاکستانی فوج انڈین رائل آرمی یہ بیت المقدس کو فتح کر رہی ہے کس کے لیے کفار کے لیے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے پاکستانیوں کو استعمال کیا تھا اور آپ کے لیے یہ جاننا کافی ہوگا کہ فرانس نے جو جنگ ویتنام میں دان بیان فو نامی علاقے میں ہاری ہے اس کے اندر سولہ ہزار کمانڈوز موجود تھے اس جنگ میں سولہ ہزار کمانڈوز موجود تھے اور ان میں سے ہزاروں افراد الجزائر کے تھے مراکش کے تھے اور افریقہ کے ممالک کے تھے وہ كثير امن ہم اور ان کی اکثریت جو ہے مسلمانوں کی تھی یہ مسلمان ماں باپ کی جو اولاد ہے جو کہ کفار کے مزدور ہیں مرتد بن چکے ہیں ان کی اصلیت یعنی بنیادی طور پر یہ مسلمان تھے جنگوں میں استعمال ہو رہے ہیں یہ لوگ کفار کی جنگوں میں مسلمان استعمال ہوتے ہیں اور جو آج اقوام متحدہ یعنی یو نیشن میں جو امن فورس ہوتی ہے امن فوج اس میں بھی اکثر مسلمان ممالک کے مرتدین ہوتے ہیں تنخواہ کمانے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہاں جاتے ہیں وہاں ہی امریکہ الیوم تقوم ب جنوب باغ بلا دینا بلادین بلاد اخرا اور آج ہی امریکہ کو آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے ہی ممالک کے بعض فوجوں کو دوسرے مسلمان ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جب فتح کر لیتا ہے امریکہ اس علاقے کو تشکل ابنا شرط تنوعر تو انہی ممالک کے لوگوں سے انہی ممالک کے بیٹوں کو جمع کر کے پولیس اور فوج تشکیل دیتا ہے افغانستان میں آپ دیکھ لیں یہ ملی اردو ہے یا بلی اردو ہے یہ موجود ہے اور عراق میں آپ دیکھ لیں وہاں پر بھی یہی لوگ موجود ہیں امریکی خود آرام کر رہے ہیں اور عراقی عراقیوں کے خلاف افغانی افغانیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں مسلمان ممالک سے لیے گئے یہ مزدور یہ مرتدین ان کفار کے لیے کیا کام دیتے ہیں ڈھال کا کام دیتے ہیں امریکی فوجیوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ ملی اردو کی گاڑیوں کے بعد ہوتی ہیں بہت دور کلومیٹر کے حساب سے دور رہتے ہیں وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ دستخدی مہم فی ضب ہے ابنا ابلد ہیم المستمردت کما یجری العراق استاذ اب مصعب سوری حفیظ اللہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ اسی ملک کے لوگوں کو جمع کر کے پولیس کا شعبہ بناتا ہے اور آرمی کا شعبہ بناتا ہے اور پھر ان کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ذریعے خود اسی ملک کے مظلوم لوگوں کو قتل کرتا ہے جیسے کہ آج کل عراق میں ہو رہا ہے استاد محترم نے دو ہزار تین کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے حسم اللہ الوکیل